إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونعوذ بالله من خلور أنفسنا ومن صيعة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقابه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها المهسنون اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق مِنْهَا زوجها وخلق منها زوجها ومس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم عما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز قوضا عزيما أما بعد فإن خل الحديث كتاب الله وخير الهدي عدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل ضرب بهيج تفسرة وذكران كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبادة فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها تلعو النبي رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان كل انكذب الرسل فهق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبالك وتعالى في القرآن المجيد وفي موزع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَنَسُوا لَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاجِدُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الهكيم رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلوا لقدة من لساني يبقى قولي ساری تعریف و صلی اللہ عظہ اللہ شریف کے لئے لائے و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا حکمراں اور پالن ہے ہم سب کا رب ہم سب کا معبود ہمارا مالک سب کچھ وہی ہے اس کے بعد انگن تو بے شمار درود و سلام کا نزون ہو اللہ کے بھیجے ہوئے جملہ انبیا کرام پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی حبیب کبریا امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر داگرہ میں اسلام پردہ نشین مائیں اور بہنیں خطبہ مسنونہ اور سور قاب کی چند آیات کی تلاوت کے بعد کتاب مقدس سور نور کی آیت نمبر باون آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اسی آیت کی روشنی میں ان اللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توقی قطع فرمائے تو آئیے تنہید کو طول نہ دے کر خطبۂ جمعہ کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں آئے کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تفصیل ان धीरे اللہ دھیرے دھیرے آگے آئے گی اللہ بہ لا شریف اس آیت کریمہ میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے یا ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے آئیے آیت کریمہ کے ترجمہ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رسول اللہ وقی فلفا کتاب مقدس کی یہ چھوٹی سی آیت یاد رکھیں سوریہ نور کی آیت نمبر باون ہے نہایت ہی مختصر آیت کس لحاظ سے اپنے الفاظ کے لحاظ سے الفاظ کے لحاظ سے نہایت ہی مختصر آیت لیکن معنی کے لحاظ سے اس قدر وسیع ہے یہ آیت کریمہ کہ کتاب مقدس کی صرف ایک اسی آیت کے اوپر آپ ایمان لے آئیں اور عمل پیرا ہو جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب اور آپ کی آفرت کی بھی زندگی کامیاب کیوں اس لیے کہ اس سائز کریمہ میں اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ سے کیا فرمایا اللہ نے میت اللہ میرے وہ بندے جو میری اطاعت کرتے ہیں میوت اللہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وَرَسُولَهُ اور میرے وہ بندے جو میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا فرمایا بھیا اکش میرے وہ بندے جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا وہ اب میرے وہ بندے جو اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں آئے کریمہ میں اللہ رب العالمین نے چار حکم ہمیں بتایا چار حکم اللہ نے ہمیں اور یہی چار حکم کیا ہے معلوم ہے یہ ہماری کامیابی کے لیے چار شرطیں ہیں انہیں چار شرطوں کو اگر ہم پورا کر لیتے ہیں تو ہماری دنیاوی اور مخروی دونوں زندگی کامیاب ہو جاتی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کا وجود بخشا ان گنت بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے اور جن کی دولت اور جن کے مال کی کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ نے انگن تو مال اور دولت سے نوازا کتابیں مقدس یعنی سوریہ بکرا سوریہ فاتحہ سے لے کر اور سوریہ ناس تک پورے تیس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی بھی بندے کو کامیابی کی دلیل ان کی دولت یا ان کی دن, دنیاوی زندگی کو نہیں بتائی کسی بھی آپ کے اندر نہیں بتایا کہ ان کو ہم نے اتنا مال لیا وہ کامیاب ہو گیا تو اس کو حکومت کا مالک بنا دیا تو وہ کامیاب ہو گیا لیکن دنیاوی زندگی میں ہماری جو سوچ ہے ہمارا جو خیال ہے وہ کیا ہے کہ کامیاب وہی ہے جو سب سے زیادہ اس دنیا میں پیسے کا مالک جو سب سے زیادہ دولت کا مالک ہو جائے جو سب سے زیادہ جائیداد کا مالک ہو جائے وہی کامیاب ہے لیکن نہیں کتاب مقدس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کی کامیابی کو تلاش کرنا ہے اور ڈھونڈنا ہے کہ ہماری زندگی کی کامیابی کہاں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی کی یہ چار شرطیں ہیں پوری کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے نمبر ایک اللہ کی تاث نمبر دو رسول کی تعداد نمبر تین اللہ کا ہے اور نمبر چار تخوا اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی فکر اب بتائیے ان چار چیزوں کے اندر تو ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں ساری چیزیں ان کے دائرے میں آ جاتی ہیں اب بتائیے کہ کوئی چیز باقی رہتی ہے دوسرا سوال کہ ہم اور آپ آئے دن نہیں بلکہ روزانہ یا تو سال میں یا مہینے میں یا ہفتہ میں یا کسی کسی دن کتاب مقدس کی تلاوت کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جنہوں نے بھی قرآن پڑھ رکھا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے وہ کسی بھی مرک فطر سے تعلق رکھتا ہو اس سے مطلب نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے قرآن اس نے پڑھا ہے تو قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے سال میں کرے چار مہینے میں کرے ایک مہینہ میں کرے ہفتہ روز میں کرے روزانہ کرے صبح و شام کرے کتاب مقدس کی تلاوت کرتا ہے یا تو پھر وہ روز جو قرآن کے پڑھے کے نہیں ہیں وہ نہیں کرتا ہے لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے کوئی بھی ناملب نہیں ہے یعنی اگر وہ نہیں کرتا ہے تلاوت تو علماء آرام سے خطبوں میں نمازوں میں تراکی میں الحان کسی نہ کسی طرح سے انہیں سننے کو مل جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مجبوری کیا ہے جب کتابیں مقدس یا آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا سننے کا موقع ملتا ہے تو ہمارے ساتھ وہ کون سی مجبوری ہے کہ کتابیں مقدس کی کسی آیت پر ہمیں عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں مجبوری یہ نہیں ہوگی کہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں لاضی ہوئی ہے اور ہمیں عربی سے کوئی تعلق نہیں ہم عربی نہیں سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کو عمل کرنے تو آپ کسی بھی پڑھے لکھے سے جو ہندی کے جانکار ہوں انگلش کے جانکاروں، دوسری زبانوں کے جانکار ہوں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس کی جو آیت تاج عام صاحب نے تلاوت کی اس کا کیا مطلوب ہے اور کیا مطلب ہے جب اس کا مطلب سمجھیں گے تو شاید کسی ایک آیت پر بھی آپ ایمان لے آئے اور عمل کرنا شروع کر دیں آئیے میں بتاؤں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے امیر المامنین فاروق رضی اللہ تعالیٰ علو مسجد حرم میں تشریف فرما ہے مسجد حرم میں امیر المامن اور فاروق کو جو اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے کہ یک اچانک ان کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ بھی ملک روم سے سفر کر کے روم سے ایک دیہاتی امیر اور فاروق کو اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آگے حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کی شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی پہلو کہیں اختیار کر لیتا ہے کسی طرح کی ہرکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کسی طرح کی کوئی آر و جھجک محسوس نہیں کرتا کہ امیر المومنین ہے تو کیا لیکن چونکہ مقصد ان کا نیب تھا ایک مقصد، نیت مقصد کو لے کر آئے ہوئے ہیں ایک کسان ایک دیہاتی امیر المومنین اور فاروق فاروقی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور آپ مسجد حرم میں تشریف فرما ہے جب آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا امیر المامنین نے پوچھا کہ بتاؤ اے دیہاتی تم اس طرح سے بے باقانہ انداز میں ہماری خدمت نہ آئے بولو پریشانی کیا ہے مجبوری کیا ہے کہا کہ امیر المومنین کہا کہ امیر المومنین ہمارے یہاں روم میں چند مسلمان آپ کے ہمارے قید خانے میں قید تھے اور اتفاق سے میں اسی قید خانے کی طرف سے گزر رہا تھا اسی قید خانے کی طرف سے میں گزر رہا تھا کہ اچانک کتاب مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے ایک قیدی کی زبان سے میں نے آواز سنی اور وہ کون سی آیت تھی یہی آیت کریمہ کریما جسے میں نے آج کے خطبے کا موضوع بنایا ہے کہا کہ وہ تلاوت کر رہا تھا میں یو سی اللہ رسول ہوں میں رک گیا قید خانے کے سامنے جیسے ہی آواز پڑی میرے کانوں میں اس آیت کریمہ کی میں رو کیا اور سے سننے لگا میرے دل و دماغ کے اندر ایک کیفیت تاری ہوئی کہ پرور دگار کتاب مقدس کی ایک آیت کریمہ کے اندر اگر اتنی خود و کمال ہے تو کوئی کتاب کا اس کیا حال ہوگا کہا کہ امیر المومنین قسم خدا کی میں نے تورات بھی پڑھی انجیل بھی پڑھی سب بھی پڑھا اور دیگر سارے آسمانی صحیفوں کا میں نے مطالعہ کیا سارے آسمانی صحیفے طورات بھی ایک طرف زبور بھی ایک طرف انجیل بھی ایک طرف اور کتاب مقدس کی یہ آئے کریمہ صرف ایک طرف وہ سب اس کے سامنے بھیجے کہا کہ کتابیں مقدس کی ایک آیت کریمہ کے اندر اس قدر خودی وہ کمال کہ وہ ساری کتابیں ایک طرف اور یہ آیت کریمہ ان تمام تحریروں کے اوپر بھاری ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین آج میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کرنے میں مسلمان بن جاؤں کتاب مقدس کی ایک آیت میں یہ خوبی اور کمال ہے تو ساری کتاب کا کیا حال ہوگا اگر ساری کتاب کی آئنوں پر میرا اگر عمل ہونے لگے تو یقین مجھے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا تو عزیز دین بھائیوں ماں اور بہنوں میں یہی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ کتاب مقدس اگر آپ نے پڑھی ہے تلاوت کرتے ہیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کیجیے اور کتاب مقدس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے کیا کیا مطالبہ کر رہا ہے ان مطالبات پر گولش के اور پھر ان مطالبات کو پوری کرنے کی کوشش کی آئیے ابھی شاہت کریمہ کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر دوں ایک ایک ٹکڑے کے حساب سے اور پہلا ٹکڑا کیا ہے میو کی اللہ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں پہلی شرط کیا ہے اللہ کی اتعد میرے خیال سے یہ ایسا مخون ہے یہ ایسی بات ہے اور ایسا حکم ہے کہ اسے آپ نے بار بار علماء کرام اور خطبات سے سنا ہوگا اور سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تاج کیا چیز ہے اللہ کی تعداد کیا چیز ہے اور میں ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے فرما بدار ہم سبھی کو اللہ تبارک مطالعہ بننے کی بننے کی توفیق دے اور گزارش ہے کہ اطاعت اتار بندے بننے میں ہی بھلائی اور کامیابی ہے اس لیے ہم اور آپ بھی اللہ کے اطاع گزار بندے ہو جائیں لیکن چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک اونٹ ہوتا ہے اور اونٹ کے ناک میں جو رسی ہوتی ہے اسے نکیل کی رسی بولا جاتا ہے اونٹ کا سارا جسم اس کی ساری طاقت سارا معاملہ اس کے اختیار میں لیکن اس ناک کی رسی کا مالک کون ہوتا ہے اونٹ کا مالک ہوتا ہے یعنی اتنے بڑے جسامت کے مالک اونٹ کو اس رسی کے ذریعے اس کا مالک جہاں چاہے بٹھائے جب چاہے اٹھائے جہاں چاہے لے کے چلے اور جہاں چاہے کھڑا کر دے یہ ہے اطاعت تو ہماری ساری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک اونٹ کے برابر ہم اتنے جسامت کے مالک نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ساری زندگی کس کے غلام ہے اللہ کے حکموں کے غلام ہے اس لیے اطاعت ہمیں کس کی کرنی ہے اللہ وحدہ کہوں لا شریف کی اطاعت کرنا ہے اور شرک کے قریب بالکل نہیں جانا کیونکہ نجات اسی میں ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ خود فرما رہا ہے کہ بھائی یت اللہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں وہ کامیاب بندے ہیں نمبر دو کیا سرمایا اللہ میں بہ اور میرے وہ بندے بھی کامیاب ہیں جو میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں رسول کی اتاعت کیا ہے یہ ایسے مضامین ہیں ایسے موضوعات ہیں کہ علماء احترام گھنٹوں گھنٹوں اس پر تقریر کرتے ہیں اور آپ نے بارہا سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں لیکن مختصر انداز میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے آپ کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں ان ناکامات پر عمل کی توفیق لگا فرمائے اللہ کیا فرماتا ہے وہ رسول ہو اور اللہ کے وہ بندے کامیاب ہیں جو اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں بھائی رسول کی اطاعت کرنے والے کون ہیں کیا وہ لوگ تو نہیں ہے جو صبح شام اٹھ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کیا وہ لوگ تو نہیں ہے کیونکہ ہم سے زیادہ وہ محنت کرتے ہیں ہماری زبان سے پتا نہیں کبھی رسول اللہ کا نام نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا لیکن ان کی زبان سے تو ختم نکلتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہرحال آئیے اس کبھی میں چھوٹی سی مثال سے اور ایک چھوٹی سی حدیث سے آپ کو سمجھاؤں اللہ کے پیارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات امام کائنات کیا فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں امامت کر رہے ہیں امام کائنات امامت کے لیے کھڑے امام کائنات نماز کی حالت میں امامت کی حالت میں ہے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین کو اتار کر ایک کر دیا دیکھیے اٹاس کا جذبہ اور اتاس کیسے ہوتی ہے اور کیسے کمی چاہیے اپنے نعلین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتاج کے دوران اتار دیا اور ایک کر دیا آپ کے پیچھے جتنے وہ کبھی حضرات تھے جتنے مسلمان تھے جتنے لوگ رسحاب کرام تھے سارے کے سارے لوگوں نے اپنی اپنی جوتیاں اتار دی کیوں اتارا رسول اللہ کو اتارتے ہوئے دیکھا چونکہ آپ بحثیت امام تھے تو امام کی ابتدا کرنا ہے اتباع کرنا ہے امام جیسا کریں گے ویسا کریں گے رسول اللہ نے اپنے ان کو اتارا تمام لوگوں نے اپنی جوتوں کو اتار دیا اور ایک سائڈ کر دیا نماز سے تاریخ ہوئے اللہ کے پیارے میں جناب محمد وصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ میرے صحابیوں میرے دوست یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے جوتیاں کیوں اتاری تھی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس لیے اتاری تھی کہ ہم نے اپنے امام کو اتارتے ہوئے دیکھا تاکہ آپ کے امام نے تو اس لیے اتارا تھا کہ چبری امین تشریف لائے تھے اور بتایا کہ آپ کی نلینج میں گندگی ہے گندگی کی وجہ سے آپ کے امام نے اتارا تھا صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے پچھلے جمعہ آپ نے آصف صاحب کے خطبہ میں سنا تھا کہ اللہ کے نہ چاہتے میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے پچھلے جمعہ بھی آپ سن رہے تھے میں بھی سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وجہ کیا تھی کس مقصد سے آپ نے اتارا ہے ہمارے نبی نے اتارا اور ہمارے نبی کی اطاعت اعتبار ہمارے لیے مشروط کر دی ہے اور اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہمارے رسول نے اتارا اس لیے ہم نے اتار دیے یہ دو شرطیں ہیں کامیابی کی تیسری شرط کیا فرمایا اللہ نے اکش اللہ اور میرے وہ بندے کامیاب ہیں جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں کتنے بندے ہیں جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں کاروبار کے معاملے میں لین دین کے معاملے میں شادی بیاہ کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں الغار کے سفر کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں کتنا اللہ کا ہم خوف کھاتے ہیں تو اس کو بھی ہم چھوٹی چھوٹی دو ایک مثالوں سے آپ کو سمجھائیں گے ان نشین ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کہ کامیابی کی یہ تیسری شرط ہے کیا وہ اکش اللہ اور اللہ وہ بندے کامیاب ہیں جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوا کرتا ہے ہمارے آپ رفیع کے خاص حضرت بکر صدیق رفیع اللہ تعالیٰ ہو کہ غلام نے ایک مرتبہ کچھ لا کر آپ کو دیا اور دینے کے بعد آپ نے اسے کھا لیا کھانے کے بعد پھر آپ نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ بتاؤ اے لڑکے یہ جو تم نے مجھے دیا تھا اور میں نے اسے کھا بھی لیا کھانے سے پہلے پوچھا نہیں بتاؤ کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا تھا جو کچھ لا کے مجھے توحفہ عائد کیا یہ تمہیں کہاں سے حاصل ہوا تھا کہا کہ کن تو تک ان تو پھر ایام الجاہلیہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں کہانت کی تھی جادو کیا تھا اور اسی کا یہ معاوضہ مجھے ملا تھا امیر المنی مجھے ملا میں نے آپ کو بھی دے دیا کھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈالی اور انگلیاں کو ڈالنے کے بعد ڈالتے رہے اور نکالتے رہے اس وقت تک طے کرتے رہے جب تک پیٹ سے وہ ساری چیزیں نہ نکل گئی جس میں حرام کا ایک ایک ذرہ اور قطرہ اور دانا تھا میرے دوستوں اور ساسیوں یہ ہے اللہ کا فرض اور اللہ کا تقوی کیا کبھی ہم لوگوں نے ایسا سوچا ہے تھوڑا بہت آ جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ چلیے ہو گیا غلطی ہوگی تھوڑا زیادہ بڑھ کے آتا ہے تو سوچتے ہیں یہ ہمارے لیے منافع ہے اور بہت زیادہ اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی حکومت میں مجبور ہیں اس لیے ہمیں لینا پڑتا ہے میں کھول کے نہیں بتا رہا ہوں سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اس طرح سے کئی صورتوں سے ہمارے پیٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو کئی طریقے سے ہماری جیب میں داخل ہو رہے ہیں اور اسے ہم یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ وحد اللہ شریک کے دربار میں آ کر سجدہ رین بھی ہوتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ تفصیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اکش اور وہ لوگ کامیاب ہے جو اللہ کا خوف خواہتے ہیں یہ امیر المومنین کی زندگی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب آئیے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنگ جلولہ کا آپ نے نام سنا ہوگا جنگ جلولہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی جنگ جلولہ جنگِ جنوبہ کے اندر مسلمانوں نے گفتار پر اٹیک کیا اور ان میں ایک صحابی تھے امر بن مادرم اور انہوں نے دشمنوں کے ایک سفید ہاتھی جو سب سے زیادہ طاقتور ہاتھی تھا اس ہاتھی کے مستق پر اپنی تلوار ماری اور وہ ہاتھی بلبلاتا ہوا ہاتھی کے دوسرے جھنڈ کی طرف اور گول کی طرف گیا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بھیڑ پھٹ گئی اور دشمنوں کا حوصلہ کشت ہو گیا کافی مرحوم ہو گئے اور مسلمانوں نے پتہ پائی اور دشمنوں نے شکست حاصل کی پھر کیا ہوتا ہے جس جنگ میں مسلمان کامیاب ہوتے ہیں تو پھر مالیا گنیمت حاصل کی جاتی ہے جنگ جنولہ میں بھی مالیا بکریوں کی شکل میں آئی تھی کس شکل میں بکریوں کی شکل میں جب یہ بکریاں مالے غنیمت کی شکل میں مسلمانوں کے پاس آئی تو مسلمانوں نے ان بکریوں کی بولی لگائی نیلام کیا گیا پیسے بولے گئے کہ بکریوں کی کیا،, کیا،, کیا کتنی سے کتنی قیمت ہو سکتی ہے الحرد نیلامی قبول کرنے والے کون تھے امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہیتے بیٹے اور پیارے ندی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی کون تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما غور کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اس نیلامی کو اور اس گولی کو قبول کیا اور بکریوں کی قیمت رکھی گئی کتنی چالیس ہزار گرہم کتنے یاد رکھیں چالیس ہزار گرہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب مدینہ واپس آئے ان ساری مال غنیمت کو لے کر اور امیر المن اور رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کا حضور نے دیکھا بیٹے کے کمال کو کہ میرا بیٹا اتنا ہوشیار کہ مسلمانوں کی اتنی ساری دولت کو چالیس ہزار میں حاصل کر لیا میرے دوستوں اور ساتھیوں میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں آپ تو خوشی کی امتحانی رہے گی کہ ایک بیٹا اتنا بڑا کمال دکھا دے کہ کئی لاکھ ڈالر کو چالیس ہزار میں حاصل کر کے لے آئے امیر الزامی نے پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ ان مان خانیمن کی قیمت کتنی لگائی گئی کہا کہ چالیس ہزار کہا کوئی اور آگے نہیں بڑھا کہا کوئی اور آگے نہیں بڑھا مجھ سے کہا تمہیں حوالے کر دیا گیا تھا ہاں ہمارے حوالے کر دیا گیا تو سنے قسم ہے اس وقت کی کہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے پیشی ہوگی ہماری اور تمہاری ہم حاضر ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس اور ہمارے گریبام کو اللہ پکڑ لے گا اور کہا کئی عمر تو امیر المومنی تھا مسلمانوں نے تو رعایت اس لیے کی تھی تھی کہ امیر المومنی کا بیٹا تھا پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہی صحابی تھا اس لیے رعایت کی تھی کل قیامت کے دن جب اللہ رسول العالمین مجھے پکڑ لے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا میں یہ نیلامی کینسل کرتا ہوں اور دوبارہ ان مال قریمت کی قیمت لگائی جائے گی چنانچہ مدینے کے بغاؤ میں وہ نیلانی کینسل کر دی گئی اور دوبارہ اس کی قیمت لگی اور قیمت آئی دو لاکھ درم یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بڑھ کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو چالیس ہزار قیمت کے اور چالیس ہزار منافع کے حوالے کر دیا اور ایک لاکھ بیس ہزار میں جو مال قلیمت کی تقسیم کی صورت تھی اس صورت میں سارے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا گیا میرے دوستوں اور ساتھیوں دیکھا آپ نے انہیں تھا اللہ کا خوف ان کے اندر تھا تخوا ان کے اندر تھا اللہ کا ڈرم وہ یہاں سے نہیں وہ وہاں سے ڈرتے تھے ہم یہاں سے ڈرتے ہیں کہ یہاں والے کیا کہیں گے چونکہ مومن کی پہچان ہے ولا خاتون اللہ مطلب مومن کی یہ خاص صفت ہے کہ ملامتوں ملامت گروں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے یہ مومن کی صفت ہے اور ہم پرواہ کریں ہم وہاں سے نہیں ڈرتے ہیں ہم یہاں سے ڈرتے ہیں بہرحال مختصر میں اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں وقت نہیں لانا پھر اس کے بعد چوتھی چیز اللہ نے میرے کیا وہ کا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میرے وہ بندے کامیاب ہوں گے جو اپنی عمر کے اندر گناہوں سے بچنے کی فکر کریں گے وہ کیسے آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ وحل لا شریک نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیاوی زندگی ہمیں جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص کی عمر کا حصہ مختلف ہے کوئی برابر نہیں بچتا کوئی ساٹھ سال میں مرتا کوئی تیس سال میں مرتا کوئی ستر سال میں مرتا کوئی اسی سال میں کوئی سوا بھی پار کرتا لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے طور پر ایک عمر کو مقرر کر لیں جو عام طور پر لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں وہ ستر کے لپیٹ میں لوگ مر جاتے ہیں اس دنیا سے تو ہم اپنی عمر کا حصہ تھوڑی دیر کے لیے ستر کے قریب سمجھ لیں کہ ہماری عمر ستر کی ہے حالانکہ ہمیں معلوم نہیں تھوڑی دیر کے لیے فرق کر لیں کہ ہماری عمر کتنی ہے ستر سال ہے اب ہماری عمر کتنی ہو رہی ہے پچاس سال ہو رہی ہے یا چالیس سال ہو رہی ہے یا پچپن سال ہو رہی ہے تو ہماری عمر کا حصہ کتنا بچا کسی کا پندرہ بچہ کسی کا سترہ بچہ کسی کا بچا کسی کا اللہ نے عیسائی سے کریمہ میں وہی ہمیں حکم دیا ہے وہ اب تک ہی دیکھیے جملہ کتنا چھوٹا ہے بالکل چھوٹا سا جملہ ہے نا وہ اب تک ہی اب آپ پڑھ کے پار ہو جائیں گے وہ تک ہی کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے اللہ رب العالمی ان ہم انسانوں کے لیے وہ تک ہی ساری عمر تم نے خطاؤں میں گزاری اب جو کچھ بھی تمہاری زندگی کا حصہ تیرے نصیب میں بچ گیا ہے اس بچی ہوئی عمر کے اندر گناہوں سے بچنے کی فکر کرو تو بچی ہوئی عمر کے اندر اگر گناہوں سے بچنے کی ہم فکر کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ ہم نہ دنیا میں ناکام ہو سکتے ہیں اور اپنا آسن ہو سکتے اس کے بعد ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ رکھتے ہیں اور اپنی بات ختم کرتے ہیں اسی آیت کریمہ سے ملتی جلتی اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ یہ آیت تھی جس کی تفسیر اب تک چلی حدیث کا تھوڑا سا تشریح کر کے ختم کروں گا حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ یعمل بهن او يعلم من يعمل به رامی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کیا اعلان فرمایا کہ مَن یَأْخُذُ أَنِّی هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اے لوگو تم میں سے وہ کون خوش نصیب ہے جنہیں میں کچھ باتیں دینا چاہتا ہوں وہ پکڑ لے, لے ابو رضی اللہ ہوا رعالیٰ کہتے ہیں کہ قل تو آنا یا رسول اللہ حضرت ابو ہوا کیوں پیچھے رہنے والے تھے فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کوئی تو آنا یا رسول اللہ میں رہنے کے لیے آپ کی ان نے باتوں کو اللہ کے رسول تیار ہوں ابو ہوا تیار ہے آپ حکم کیجیے عمل کرنے کے لیے تیار ہوں اور لوگوں کو سکھانے کے لیے تیار ہوں کہا کہ لے کر اسے صرف اپنے پاس نہیں رکھنا ہے یامل وہننا اور الم یامل مہینہ اسے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ان لوگوں کو سکھانا ہے جو عمل کرنا چاہیں یا انہیں عمل کی دعوت دینا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے اللہ کے تارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پانچ باتوں کی تعلیم دی اور یہ کامیابی کے لیے یہ حدیث بھی ہمارے لیے کافی ہے پانچ باتیں کیا سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا محارم تقن آب ادناس پوری زمین میں دشمان لوگ ہیں سارے لوگ نمازی ہیں سب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی رسالت کی اسلام میں یا اپنی رسالت کی زبان میں کسی بھی نمازی کو یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے بڑا عابد ہے سب سے بڑا عابد یہی ہے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جن جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کر لو تکن بدنس روئے زمین میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے نمبر ایک اب یہ بتائیے ہمیں کہ حرام چیزوں سے پرہیز ہو تو ہماری ہمارا فائدہ کیا ہے اور ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں کتنے ناکام ہوتے ہیں اس حدیث کو ایک دوسری حدیث سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کا واقعات فکر فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ بکر اس سفر اش اش تو یاربی یاربی یا وہ متعبر حرام وہ مشرب حرام وہ ملب حرام وہی حرام کائندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کرتے ہیں ایسے مسافر تھا جو لمبے سفر کا مسافر ہوتا ہے یدین اش آ جس کا حال پڑا گندا جس کا بال گندا اور اس کی گندگی سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بہت لمبے سفر کا مسافر ہے آپ جانتے ہیں کہ مقیم کے بہ نسبت مسافر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور اتنے لمبے سفر کا مسافر اللہ سے دعا کر رہا ہے کیا کہ یہاں جو بھی مان رہا ہوں میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا اور اس کے بعد اللہ اس کی دعا کو رد کر دے رہا ہے کیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ متامہ حرام اس کا کھانا حرام وہ مشربہ حرام اس کا پینا حرام وہ ملبسہ حرام اس کے کپڑے حرام پیسوں کے وہ خزیہ بھی حرام اور اس کی زندگی کی جو نشو و نما ہوئی اور پرورش ہوئی وہ حرام طریقے سے ہوئی باپ میں بینک میں فکس ڈپوزٹ دی کر دیا ہوگا اور کا جو پیسہ آتا ہوگا پلٹ پلک, پلک کر کے اسی سے بچے کی پرورش کرتا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خود بھی حرام اس کی پرورش بھی حرام طریقے سے برحال میرے دوستوں وقت ختم ہو رہا ہے میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے اس چیز میں یہ حکم دیا کہ حرام ہم چیزوں سے اگر ہم پرہیز کرتے ہیں ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ہم سب سے بڑے عابد بن جاتے ہیں اچھا نمبر ایک نمبر دو اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سب سے بڑا مالدار بن جائیں دنیا میں غلی بن جائیں اس کی کیا صورت ہے نبی کی حدیث سے سمجھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں سب سے بڑے مالدار بن جائیں تو تیرے نصیب میں اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے اپنے نصیب کی روزی پر صرف راضی ہو جا ورسم اللہ تخن ابلنداس غنی نہیں کہا اللہ نے کہا ابن داس کے سب سے بڑے کالدار ہو جاؤ گے اپنے نصیب کی روزی پر اگر راضی ہو جاؤ گے کیوں? کہ دوسری کو دیکھ کر اگر لالچ کرو گے تو کیا ہوگا آپ کے اندر کروڑوں کی دولت ہوگی لیکن پریشانی بڑھتی جائے گی ہائے ہائے لگی رہے گی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورد ابیم آپ کا سم اللہ علت تکن آخرنا سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اپنی نصیب کی روزی پر راضی ہو جا پھر اس کے بعد تیسری چیز کامیابی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ حسین اللہ جاری کا تیرے گھر کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہندو یا مسلمان اس سے مطلب نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہندو اور مسلمان کی تفریق نہیں فرمائی ہے تیرے گھر کے آس پاس محلے میں جو رہتے ہیں وہ تیرا پڑوسی ہے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم فرمایا وہ حسین علاج کا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تکن مر گیا تو تم مومن بن جاؤ گے مومن بننے کے لیے ایک شرط بتا دی گئی ہم میں سے اکثر لوگ ہیں کہ مومنوں کے ساتھ ہوئی پڑوسیوں کے ساتھ ہی سے آپسی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک شخص آیا اور ایک عورت اور کا معاملہ ذکر کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ نوافل کا یہ اہتمام کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں کیا فرمایا اللہ کے نتیم نے فرمایا کہ لا خیرا فیح یا حلیم نار اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے چاہے سر پٹکتے رہے زندگی بھر اگر اس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں تو لا خیرا فیحہ اس عورت میں کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے یا حالم نار وہ جان ہے اور دوسری عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نسل صرف پرائز کا اہتمام کرتی ہے اور لوگ اس میں بہت مطمئن اور خوش ہیں کہا کہ وہ جنتی ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے وہ جنتی ہے تو دوستو اسلام میں بہت زیادہ ہمیں پریشان نہیں کیا گیا ہے کہ آپ خود کشٹ کریں اور صحیح طریقے سے نہ کریں تو ساری نیتیں اور سارے عمل ہمارے برباد چلے جائیں گے اور یوں ہی ہم اٹھک کٹک لگائے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے چوتھی چیز بتائی کیا کہ जो अपने लिए मुझे पसंद है वही अपने भाइयों के लिए भी पसंद करता तुम मुस्लिम तो तुम मुसलमान बन जाओगे ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने भाइयों के लिए पसंद करते हैं बहुत कम मिलते हैं बहुत ही कम हमने देखा है जब मामला अपना आता है ना तो लोग छलान लगा देते हैं और दूसरे का मामला आता है तो पीछे हट जाते हैं میرے دوست یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم کلنا سے ماں تو ہند کو جو حق سے مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے اور پانچویں اور آخری سورت جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائیے وہ یہ فرمایا کہ ولا بہت زیادہ ہنسنے اور قہطہ لگانے سے پرہیز کیا کرو اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا چاہے اپنی خوشی کے اوپر یا کسی کی مجبوری کے اوپر ہنسا جائے یا پہ قہے لگایا جائے لا تفری طرف طرح کے کمی تو قلوب یہ کیا کرتا ہے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے میں انہیں باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے گا ہم تمام کو نیکی کی اور بھلائی کی اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرما ہماری زندگی کو کبھی تو کامیاب کر اور ہماری آسرت کو بھی تو کامیاب بنا اکول فإن أخر الحديث كتاب الله وأخير العبي أبي محومة صلى الله عليه وسلم وشغل أمرهم ودفعتها وكل مدفعتهم بداة وكل دلالة وكل دلالة في المعب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على المبي أيها الذين عملوا صلوا عليه وسلموا تسليمها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد <تصفح> اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وان태د قرغاون عن الفساد والمنكر والبا يذككم انكم فذكرون ولا يذكر الله الا هو العلي العظيم <تصفح> الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة حيا للفلاة قامت الصلاه قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله